Themes... اللہ کا احسان یہ پیارا پاکستان بلیوں کا پاکستان پاکستان میرے dunno....... دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان جذبوں کی تنویر حسین خوابوں کی تابیر پاک وطن کی پاک زمین تصویر جذبوں کی حسین بابوں کی تعبیر کی پاک کی تصویر ہسبار گے ہسبے نال شار گے پیارہ پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان میری کا چاند ستارہ پنچم کا آنکھوں کا گینوں کا منظور چاند ستارہ دائم دائم حشرت الکرم کو وہ منظور جسم گئے ہم اور جان گئے جس یہ جسم پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان बलिदानوں کا فسانہ ہے یہ پیارا پاکستان میری داتا کا پاکستان میری باپا کا پاکستان میری داتا کا پاکستان بابا کا رشت و ہدایت کا ممبا قرآن کی تفہیم دادا اور فرید کے درما نرمت کی تقسیم رشت و ہدایت کا ممبا قرآن کی تفہیم دادا اور فرید کے درمار کا پہسان ہے پیارا پاکستان بنیوں کا پہسان ہے یہ پیارا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان